اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور امہات المومنین کا کچھ ذکر کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک نظر دوسرے عائزہ و پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ چچا تھے ان میں سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما مسلمان ہوئے ابو طالب آپ کے فدائی اور ناصر تھے چھ پھوپیاں تھیں بارہ غلام تھے سب کو آزاد فرمایا تین لونڈیاں تھیں ان میں سے ایک ام ایمن رضی اللہ عنہ تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوت کھلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے متفق علیہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد چھے ہے قاسم، ابراہیم، زینب، رقیہ، ام کلسوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیدہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا ان کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے یہ نبوت سے 11 سال پہلے پیدا ہوئے انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم بھی عام طور پر آپ کو القاسم ہی کہتے تھے قاسم دو سال تک زندہ رہے ایک روایت کے مطابق ڈیڑھ سال اور ایک قول کے مطابق انہوں نے چلنا پھرنا سیکھ لیا تھا مطلب یہ کہ آپ کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اسی طرح سب سے پہلے انتقال بھی انہیں کا ہوا انہوں نے اعلان نبوت سے نو سال پہلے وفات پائی سیدہ خدیجہ کے علاوہ صرف سیدہ ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ایک لخت جگر ابراہیم پیدا ہوئے ان کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی آپ کے دوسرے لخت جگر ابراہیم اول نو ہجری کو پیدا ہوئے ان کی والدہ ماریا قبطیہ کو اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور خاص بھیجا تھا ابراہیم نے دس ہجری انتیس شوال کو سترہ یا اٹھارہ ماہ کی عمر میں انتقال کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے پانچ برس بعد سیدہ زینب پیدا ہوئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تیس سال تھی گویا جب اعلان نبوت ہوا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ دس سال کی ہو چکی تھی یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں ان کا نکاح ابوالآس بن ربی سے ہوا یہ ان کی خالہ حالہ بنتے خویلت کے صاحبزادے تھے سیدہ حالہ بنتے خویلت اور سیدہ خدیجہ دونوں سگی بہنیں تھیں سیدنا ابو العاص مسلمان ہونے سے پہلے بھی تاجر تھے دولت مند تھے اور امانت دار تھے اعلان نبوت ہوا تو کفار آپ سے دشمنی پر اتر آئے چنانچہ انہوں نے ابو العاص سے کہا کہ سیدہ زینب کو طلاق دے دیں لیکن انہوں نے کفار کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا میں زینب کے بدلے میں قریش کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا ابو لاس اگر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے پھر بھی انہوں نے سیدہ زینب کو طلاق نہ دی اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی یہ غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے انہوں نے اگرچہ لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن مشرقین کے ساتھ آئے ضرور تھے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ان کے عزیزوں نے معاوضے ارسال کیے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے خاون کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار بھیجا یہ ہار انہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ملا تھا اس ہار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم پسند کرو تو ابولاس کو رہا کر دو اور زینب کا ہار واپس کر دو صحابہ کرام نے فورن انہیں رہا کر دیا ہار بھی انہیں دے دیا اس پر آپ نے فرمایا جب آپ مکے پہنچیں تو زینب کو ہماری طرف بھیج دیں ابو لاس نے یہ وعدہ پورا کیا. انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا. ہجرت کے دوران میں حبار بن اسود نے انہیں روکنے کی کوشش کی کفار نے ان کی مدد کی اس کشمکش میں سیدہ زینب زخمی بھی ہوئی تاہم آپ مدینہ منورہ پہنچ گئیں اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا میری بیٹیوں میں سب سے افضل زینب ہے اسے میری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہونا پڑا اور اذیت میں مبتلا کیا گیا حبار بن اسود جنہوں نے سیدہ زینب کو روکنے کی کوشش کی تھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے لڑکے کا نام علی اور لڑکی کا نام امام رکھا گیا ان دونوں کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی علی بچپن میں فوت ہوئے آپ کو امامہ سے بہت محبت تھی ایک ہار بطور ہدیہ آپ کے پاس آیا آپ نے فرمایا یہ ہار میں اپنے اہل بیٹ میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے چنانچہ آپ نے وہ ہار امامہ کو دے دیا بارہ ہجری میں سیدہ امامہ سے سیدنا علی رضی اللہ انہوں نے نکاح کیا کیونکہ اس وقت تک سیدہ فاطمہ وفات پا چکی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مغیرہ بن نوفل سے ان کا نکاح ہوا انہی کے نکاح میں یہ فوت ہوئیں ابو ابولاس رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کو پہلے نکاح میں دوبارہ ان کے گھر رخصت فرمایا اس کے کچھ ہی عرصے بعد آٹھ ہجری میں سیدہ زینب انتقال کر گئیں ان نہ لاہے و اننا سیدہ زینب کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں سیدہ رقیہ پیدا ہوئی یہ ان سے تین سال بعد پیدا ہوئی ان کی پیدائش کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تینتیس سال تھی گویا اعلان نبوت کے وقت ان کی عمر سات سال تھی یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئے اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے اتبا سے کر دیا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گیا اس نے بیٹے کو حکم دیا محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو طلاق نہیں دو گے تو تم سے بات نہیں کروں گا باپ کے کہنے پر اس نے سیدار کو طلاق دے دی یعنی یہ طلاق صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر دی گئی تھی اس کے بعد آپ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا سیدہ رقیہ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہبشہ کی ہجرت بھی کی اور یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی ہوا میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ رکھا گیا اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کر کے یہ نواز رسول مدینہ منورہ پہنچے اور چھ سال کی عمر میں وفات پا گئے دو ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو سیدہ رقیہ بیمار تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کی خاطر غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا غزوہ بدر کے دوران میں ہی سیدہ رقیہ انتقال کر گئی یعنی جب آپ بدر کے میدان سے واپس تشریف لائے تو یہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی آپ ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے البتہ قبر پر تشریف لے گئے سیدہ رقیہ نے قریب اکیس سال کی عمر میں وفات پائی ان راج سیدہ ام کلسوم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحب ہیں یہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہوئی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لائیں ہجرت تک مکے میں رہیں اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ان کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے اتبا سے کر دیا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی اسلام لانے پر ابو لہب نے انہیں بھی طلاق دلوائی غزوہِ بدر کے موقع پر جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عثمان پر ان کی وفات کا بہت اثر ہوا ہر وقت غمگین رہتے تھے آپ نے انہیں اس درجے غمگین دیکھ کر ایک روز فرمایا اے عثمان مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں جو مہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا اتنا ہی مہر کلثوم کا ہوا اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا اور آپ ظلم و کہلائے یعنی دو نوروں والے یہ نکاح ربیع اول تین ہجری میں ہوا ام کلثوم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی جب تک سیدہ ام کلثوم سیدنا عثمان کے نکاح میں رہیں انہوں نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا سیدہ ام کلثوم کا انتقال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا انہوں نے شابان نو ہجری میں رحلت فرمائی ان کے انتقال پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور زیادہ غمگین ہوئے ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا اگر میرے ہاں دس بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ انہا تھی آپ سب سے چھوٹی تھی آپ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئیں آپ کی چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ ع وسلم بہت ملتی جلتی تھی صرف یہی نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے اور ہر بات میں سیدہ فاطمہ سے زیادہ آپ کے مشابہ اور کسی کو نہیں دیکھا گیا آپ کی عمر ساڑھے پندرہ سال کی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر بیس سال پانچ ماہ تھی اس نکاح کے گواہ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہت وصیتیں فرمائیں ان میں سے ایک یہ تھی میری وفات پر ماتم نہ کرنا چہرے کو نہ پیٹنا بال نہ نوچنا نوح نہ کرنا نہ نوحا کرنے والوں کو بلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صرف چھے ماہ زندہ رہیں پھر چند روز بیمار رہ کر وفات پا گئیں انتقال تین رمضان گیارہ ہجری بروز منگل ہوا انا لا ال راج اون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اسی طرح آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ علیہ کی اولاد سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی سے بہت محبت تھی اللہ تعالیٰ کی سیدہ فاطمہ پر ہزارہ رحمتیں ہوں اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کا تذکرہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنتے رضی اللہ عنہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کی تمام اولاد انہی سے ہوئی آپ پوری زندگی انہیں یاد کرتے رہے ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے رہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اپنے قبیلے میں با آدمی تھے انہوں نے مکے میں رہائش اختیار کی وہیں انہوں نے فاطمہ بنتے زائدہ سے شادی کی انہی سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ انہا پیدا ہوئیں جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی آپ عام الفیل سے پندرہ سال پہلے پیدا ہوئی اس طرح آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب پندرہ سال بڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے دو نکاح ہوئے پہلے خاوند کا نام عتی بن عابد مخظومی اور دوسرے کا نام ابو ہالا تھا دوسرے شوہر کی موت کے بعد آپ پر تجارت کا بوجھ آ پڑا تجارت آپ کا خاندانی پیشہ تھا اس زمانے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ بھی تجارت کا مال لے کر شام جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے سیدہ تک آپ کی شہرت پہنچی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت آپ کے حوالے کیا آپ وہ سامان شام لے گئے اس سفر میں انہیں بہت زیادہ منافع ہوا اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ سے بہت زیادہ متاثر ہو گئیں اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا آپ نے ان کا پیغام منظور فرما لیا نکاح ابو طالب نے پڑھایا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال اور سیدہ کی عمر چالیس سال تھی چالیس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا آپ پر پہلی بار وحی کا نزول ہوا تو آپ گھبرا گئے آپ پر کب کپی تاری ہو گئی ان حالات میں سیدہ خدیجہ نے آپ کو بہت سہارا دیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی یہ سابقہ آسمانی کتب کے عالم تھے انہوں نے بتایا کہ آپ پر وہی فرشتہ اترا ہے جو موسا علیہ السلام پر اترا تھا یعنی اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تو سیدہ خدیجہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان مشکل ترین دنوں میں ہر طرح آپ کا ساتھ دیا اپنا سب کچھ قربان کیا مشرقین نے آپ کو جھٹلایا طرح طرح سے اذیتیں پہنچائیں۔ جب کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتی رہیں۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں تین سال آپ کے ساتھ رہیں۔ یہ تین سال انتہائی مصیبت کے سال تھے مسلسل تکالیف نے آپ کو بیمار کر دیا اور آخر آپ رمضان دس نبوی میں اس دنیا سے رحلت کر گئی انا للہ ہے نسائی اور مسند احمد کی ایک روایت کے الفاظ ہیں جنت کی عورتوں میں سب سے افضل یہ چار عورتیں ہیں خدیجہ بنتے خویلت فاطمہ بنتے محمد مریم بنتے عمران اور آسیہ زوجہ فرونگ بخاری کی ایک روایت میں ہے خدیجہ تمام جہانوں کی عورتوں سے بہتر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ سیدہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہے آپ کا نام سودہ والد کا نام زما بن کیس اور والدہ کا نام شموس بنت نفیس تھا قبیلہ عامر بن لوائی سے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح سکران بن عمر عامری رضی اللہ عنہ سے ہوا یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے سیدہ سودا نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا دونوں میاں بیوی نے کفار کا ظلم برداشت کیا حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی کئی برس بعد جب مکہ لوٹے تو سکران کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تب آپ نے انہیں بھی مدینہ بلوا لیا دس ہجری میں آپ نے حج کیا اس موقع پر سیدہ سودا رضی اللہ علیہ بھی موجود تھیں آپ کا انتقال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا آپ بہت سخی تھیں ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے درہموں کی ایک تھیلی ان کی خدمت میں بھیجی آپ نے وہ تمام درہم اسی وقت تقسیم کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ انہا کی عمر سال تھی. آپ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی تھی نبوت کے چوتھے سال پیدا ہوئی نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی آپ کی تمام تر تعلیم و تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی لہذا نہایت اعلیٰ درجے کی تربیت ہوئی یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ شریعت کے مسائل کی ماہر تھیں بڑے بڑے صحابہ سیدہ عائشہ رضی اللہ علیہ سے مسائل پوچھتے تھے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ دن رات آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سیکھتی رہتی تھیں سیدہ کا حجرا مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا لہٰذا آپ مسجد میں ہونے والی تعلیم بھی سنتی تھیں شابان پانچ ہجری میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے ایک مقام پر لشکر نے پڑاؤ ڈالا صبح سویرے قافلے کی روانگی سے پہلے آپ قضاء حاجت کے لیے دور نکل گئیں اس وقت آپ کے گلے میں ایک ہار تھا یہ ہار ان کی بڑی بہن سیدہ اسما رضی اللہ عنہا کا تھا اچانک انہوں نے دیکھا کہ ہار کہیں گر گیا ہے یہ اس ہار کو تلاش کرنے نکل گئیں ادھر قافلہ روانہ ہو گیا سیدہ اس وقت بہت دبلی پتلی تھی ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھنے والوں کو پتا ہی نہ چل سکا کہ آپ ہودج میں نہیں ہیں ہار تلاش کر کے جب آپ قافلہ کی جگہ لوٹی تو قافلہ جا چکا تھا اب تو آپ بہت پریشان ہوئی صحابی رسول سیدنا صفوان بن معطل سولا کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے کی گری پڑی چیزوں کو اٹھاتے تھے اس لیے لشکر سے پیچھے رہتے تھے. آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے سیدہ کو دیکھا آپ کو دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا پڑھا اس وقت سیدہ کی آنکھ لگ گئی تھی ان کی آواز سن کر آنکھ کھل گئی انہوں نے اپنا چہرہ فورن چادر میں چھپا لیا انہوں نے اپنا اونٹ ان کے قریب کیا اونٹ کو بٹھا دیا صفوان خود پیچھے ہٹ گئے آپ اونٹ پر سوار ہو گئیں صفوان رضی اللہ انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور آگے روانہ ہو گئے دوپہر کے وقت قافلہ تک پہنچے اگرچہ یہ بالکل معمولی واقعہ تھا اور سفر میں ایسا ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی لیکن اس وقت لشکر میں کچھ منافق بھی موجود تھے انہیں موقع مل گیا انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگا دیا گویا وہ پاک دامن نہیں رہی نعوذ باللہ اس الزام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کو سخت صدمہ پہنچایا سیدہ عائشہ سے الزام سے لا علم تھی وہ مدینہ طیبہ پہنچ کر بیمار ہو گئیں جب آپ کو اس الزام کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ حلقان ہو کر رہ گئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر والدین کے گھر آ گئیں سیدنا دنا ابو بکر صدیق اور ان کی زوجہ محترمہ ام رومان رضی اللہ عنہا کا بھی برا حال تھا یہاں آ کر سیدہ عائشہ کو ساری بات کا پتا چلا آپ رونے لگی سیدنا ابو بکر بھی رونے لگے آپ کی والدہ محترمہ بھی رونے لگی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے ایسے میں اچانک آپ پر وہی کی کیفیت تاری ہو گئی اور اللہ تعالی نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائیں ان آیات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی کا اعلان فرمایا گیا اور ان لوگوں پر لانت کی گئی اور واضح کیا گیا کہ ان لوگوں نے بہتان عظیم لگایا تھا انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان کو چار چاند لگ گئے آپ جوانی میں بیوہ ہوئیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے صرف نو سال گزارے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس وقت آپ کی عمر صرف اٹھارہ سال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزارے وہیں دفن ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے پچاس سال بے وگی کی زندگی گزاری آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سترہ رمضان اٹھاون ہجری میں انتقال فرمایا اس وقت عمر تریسٹھ سال تھی اللہ کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوں. دو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا یہ سیدنا عمر رضی اللہ انہوں کی بیٹی تھی ان کی پہلی شادی خنیس بن حزیفہ ساحمی رضی اللہ انہوں سے ہوئی غزوہ بدر میں یہ زخمی ہوئے اور انہی زخموں سے شہادت پائی بیٹی کے بیوہ ہونے پر سیدنا عمر رضی اللہ انہوں کو فکر لاحق ہوئی ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ حفصہ سے نکاح کی خواہش فرمائی اس طرح یہ نکاح ہوا سیدہ حفصہ رضی اللہ انہا نہایت فضل اور کمال کی مالک تھی شابان 45 ہجری میں وفات پائی وہ زمانہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا آپ کی کچھ جائیداد تھی وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں کو وسیعت کی کہ اس زمین کو صدقہ کر دینا اللہ تعالی کی ان پر ہزار رحمتیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ بہت زیادہ سخی تھی اس لیے ان کی کنیت ام المساکین مشہور ہوئی بہت رحم دل بھی تھی فقراء اور مساکین کو فیاضی سے کھانا کھلاتی تھی ان کا پہلا نکاح سیدنا عبداللہ بن جہش سے ہوا یہ جلیل القدر صحابی تھے بہت بہادر تھے غزوہ عہد میں شہید ہوئے ان کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سیدہ زینب سے نکاح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کی عمر تیس سال کے قریب تھی نکاح کے صرف تین ماہ بعد آپ انتقال کر گئیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہ پہلی بیوی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئیں اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں آپ نے ایک نکاح سیدہ ام سلامہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ان کا نام ہند تھا والد کا نام ابو امیہ تھا یہ مکہ معظمہ کے ایک سخی بزرگ تھے والدہ کا نام آتکا بنتے عامر تھا آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن الاسد سے ہوا یہ ابو سلامہ کے نام سے مشہور تھے ام سلامہ کے چچا زاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے اسلام کی ابتداہی میں دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا دونوں کو مکہ سے کی ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا پھر یہ مکہ واپس آ گئے۔ سیدہ ام سلامہ پہلی خاتون ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچی ہجرت کے سفر میں بہت تکالیف اٹھائیں۔ ابو سلمہ نے ان سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ابو سلامہ عہد کی لڑائی میں زخمی ہوئے اور اپنے مالک سے جا ملے جب ام سلامہ رضی اللہ علیہ کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں نکاح کا پیغام ملا آپ نے منظور فرمایا اس طرح یہ نکاح ہوا آپ چار ہجری میں حرم نبوی میں داخل ہوئیں پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ آپ نے 63 ہجری میں 84 سال کی عمر میں وفات پائی بہت زیادہ خوبصورت تھیں بہت فضائل کی مالک تھی علم کے لحاظ سے بھی ان کا ممتاز مقام ہے لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے قرآن اور سنت کی ماہر تھیں اور فقہ پر بھی عبور رکھتی تھیں متقی اور پرہیزگار اتنی تھیں کہ شریعت کی خلاف ورزی قطعا برداشت نہیں کرتی تھیں اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے فرمایا آپ کا نام برہ تھا والد کا نام جہش اور والدہ کا امیمہ تھا یہ عبد المطلب کی صاحبزادی تھی اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپی کی بیٹی تھیں امیمہ عبداللہ اللہ کی سگی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی تھی سیدہ زینب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں پھر سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں بھی شریک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام برہ سے تبدیل کر کے زینب رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا نکاح سیدنا زید بن ہارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام تھے لیکن ان دونوں کی آپس میں نہ نپ سکی اور طلاق ہو گئی تب ان کی عدت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا انہیں نکاح کا پیغام بھیجا سیدہ زینب نے منظور کیا اس پر منافقین نے تانا دیا کہ دیکھو پیغمبر نے خود اپنے بیٹے کی عورت سے نکاح کر لیا اللہ تعالی نے ان بد کے رد میں آیت خاتم النبیین نازل فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے اس طرح منافقین کے منہ بند ہو گئے یہ نکاح چار ہجری میں ہوا اس نکاح کی خاص بات یہ ہے کہ اس موقع پر پردے کا حکم نازل ہوا نکاح کے لیے وہی آئی یہ نکاح آسمانوں پر ہوا سورہ احضاب کی آیت سینتیس سیدہ زینب کے بارے میں نازل ہوئی سیدہ زینب فخر سے کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے زمین پر کیے ہیں جبکہ میرا نکاح میرے رب نے آسمانوں پر کیا آپ بہت زیادہ سخی تھی محنت کر کے صدقہ کرتی تھی تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو آپ کا انتقال 20 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا نکاح کے وقت آپ کی عمر پینتی سال تھی اور وفات کے وقت آپ کی عمر تریپن سال تھی اللہ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ جویریہ بنت حارس رضی اللہ عنہ سے کیا آپ کا نام برا تھا بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا سیدہ کے والد حارث کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے تھا یہ اس قبیلے کے سردار تھے ان لوگوں نے مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی اس لڑائی میں ان کے قبیلے کے گیارہ مرد قتل ہو گئے باقی لوگ گرفتار کر لیے گئے گرفتار شدگان میں سیدہ جو بھی تھیں مال غنیمت کی تقسیم میں یہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ انہوں کے حصے میں آئی لیکن انہوں نے لونڈی کی حیثیت سے رہنا منظور نہ کیا اور ثابت بن قیس سے اجرت طے کر لی اس سلسلے میں مدد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی. سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا رضامند ہو گئی باپ انہیں معاوضہ دے کر چھڑانے آیا تو انہوں نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اس طرح باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جو رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں لے لیا ہے تو ان کے قبیلے کے سب لوگوں کو آزاد کر دیا اس طرح سیدہ اپنے قبیلے کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئی ان کی وجہ سے پورے سو گھرانے آزاد ہوئے جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اس وقت آپ کی عمر بیس سال تھی وفات کے وقت عمر پینسٹھ سال تھی آپ نے ربیع الاول پچاس ہجری میں انتقال فرمایا آپ نے نہایت سادہ اور زاہدانہ زندگی بسر کی اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں آپ نے ایک نکاح سیدہ حبیبہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی آپ کا نام رملہ تھا ام حبیبہ کنیت تھی والدہ کا نام صفیہ تھا بعض مورخین نے آپ کا نام ہند بھی لکھا ہے آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اعلان نبوت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئیں شروعی میں مسلمان ہو گئی تھی ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جہش سے ہوا تھا دونوں میاں بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی بدقسمتی سے حبشہ میں عبداللہ بن جہش مرتد ہو گیا اس نے عیسائیت قبول کر لی شراب پینے لگا اسی حالت میں مر گیا عدد پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیجا انہوں نے منظور کیا نجاشی نے نکاح پڑھایا اور ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا سامان بھی ساتھ دیا یہ نکاح چھے ہجری میں ہوا اس وقت سیدہ کی عمر 36 یا سنتیس سال تھی اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ سیرت اور صورت دونوں کے لحاظ سے ممتاز تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت محبت تھی ایک بار ابو سفیان ملنے کے لیے آئے تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہ بیٹھنے دیا آپ نے چوالیس ہجری میں انتقال فرمایا اس وقت ان کے بھائی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے وفات کے وقت آپ کی عمر تہتر سال تھی اللہ تعالیٰ کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ صفیہ بنت رضی اللہ عنہ سے کیا آپ کی والدہ کا نام برہ اور آپ کے والد کا کا نام بن اخطب تھا یہ بنو کا سردار تھا آپ کا پہلا نکاح سلام بن مشکم یہودی سے ہوا سلام نے انہیں طلاق دے دی دوسرا نکاح کنانا بن الحقیق سے ہوا یہ خیبر کے مشہور قلع القموس کا سردار تھا خیبر کی لڑائی میں کنانا مارا گیا گرفتار ہوئیوں سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی مال غنیمت تقسیم ہوا تو یہ دہیا کل رضی اللہ انہوں کے حصے میں آئی لیکن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ سفیہ خود آپ کے شاعن شان ہے آپ نے دہیا کلبی رضی اللہ عنہ کو ان کے بدلے ایک دوسری دے دی اور سیدہ صفیہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا یہ ساتھ ہجری کا واقعہ ہے آپ نے پچاس ہجری میں وفات پائی اس وقت عمر ساٹھ سال تھی آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن حسین و جمیل تھی آپ بھی عالم فاضل تھیں عورتیں آپ سے مسائل پوچھا کرتی تھیں سیدہ صفیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے گھیرا تو سیدہ سفیہ نے ان کی بہت مدد کی ضرورت کی چیزیں ان کے گھر پہنچاتی رہیں اللہ تعالی کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ ممونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے کیا ان کا نام برہ تھا آپ نے میمونہ رکھا والد کا نام حارس بن حسن اور والدہ کا ہند بنتے آف تھا آپ سیدنا ابن عباس اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حقیقی خالہ تھی کیونکہ ان کی بڑی بہن لبابت القبرہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور ابن عباس کی ماں تھی دوسری بہن لبابہ الصغرى ولید بن مغیرہ کی بیوی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ماں تھی آپ کا پہلا نکاح جاہلیت کے زمانے میں ہوا۔ ان کے خاوند کا نام مسعود بن عمرو ثقفی تھا۔ دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ابو رہم بن عبد العزہ سے ہوا۔ ابو رہم 7 ہجری میں فوت ہو گیا۔ شوال 7 ہجری میں ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں انہوں نے خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا تھا اس بارے میں سورہ احزاب کی آیت پچاس نازل ہوئی اے نبی آپ کے لیے وہ با ایمان عورت حلال ہے جو اپنا نفس ہبا کر دے یہ اس صورت میں کہ نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے یہ خاص طور پر آپ ہی کے لیے ہے مومنوں کے لیے نہیں روایات کے مطابق یہ نکاح امرۃ القضاء کے موقع پر صرف کے مقام پر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے نکلے تھے پھر سیدہ میمونہ آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ آ گئی اکسٹھ ہجری میں شریف ہی کے مقام پر آپ کا انتقال ہوا تمام امہات المومنین میں سب سے آخر میں یہی فوت ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماریا قبطیہ کو بھی اپنے حرم میں داخل فرمایا ان کے والد کا نام شمعون اور والدہ کا نام رومیا تھا سیدہ ماریا کو مصر کے بادشاہ مکوکس نے ساتھ ہجری میں آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا تھا ان کے ساتھ ان کی بہن سیرین بھی بطور ہدیہ آئی تھی سیدہ ماریا بہت حسین و جمیل تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالا خانے میں انہی سے آپ کے ہاں سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے یہ سترہ یا اٹھارہ ماہ کی عمر میں انتقال کر گئے سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال فرمایا جنت البقی میں دفن ہوئی اللہ تعالی کی ان پر ہزارہ رحمتیں ہوں.